سامعین کرام آغاز کرتے ہیں صورت المزمل کا تو صورت المزمل ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں بیس اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ترہم کرنے والا ہے یا ایوہ المزمل اے چادر میں لپٹنے والے قوم اللیل الا قلیلا رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا نصفہ او انقص منہ قلیلا یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا سا کم کیجئے یا اس پر کچھ زیادہ کیجئے اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے انقی فقیل یقینا ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا ذکر کے لیے مناسب تر ہے یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیت ہے واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا اور ابن ربك نام ذكر کیجيه اور سبسي كتكر اسيكي طرف متوجه وجایه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة. وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا اسی کو کارساز بنا لیجئے وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُونُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے وَدَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور مجھے اور تقزیب کرنے والے آسودہ حال لوگوں کو تنہا چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجیے بےشک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے وطعاما ذا وعذابا اور گلے میں اٹکنے والا تام اور دردناک عذاب ہے یوم جی بہلو کیسی جس دن زمین اور پہاڑ کاپیں گے اور پہاڑ بہت ریت کے بھر بھرے ٹیلے ہوں گے جس دن زمین اور پہاڑ کاپیں گے اور پہاڑ ریت کے بھر بھرے ٹیلے ہوں گے ان بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو, جو تم پر شاہد ہے بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف جس وقت ان آیات کا نزول ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے اللہ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا مطلب ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں یعنی نماز تہجد پڑھیں کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد آپ کے لیے واجب تھی بحال تفسیر بنی کثیر پھر یہ قلیََََََََََََََََََََََ سے بدل ہے یعنی یہ قیام نصف رات سے کچھ کم مطلب ثلث یا کچھ زیادہ مطلب دو ثلث ہو تو کوئی حرج نہیں ہے پھر چنانچہ حادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرا ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے پھر رات کا قیام چونکہ نفس انسانی کے لیے بالعموم گراں ہے اس لیے یہ جملے معترضہ کے طور پر فرمایا کہ ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے یعنی قرآن کریم جس کے احکام و فرائض پر عمل اس کے حدود کی پابندی اور اس کی تبلیغ و دعوت ایک بھاری اور جا گسل عمل ہے بعض نے ثقالت مطلب بھاری پن سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وہی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا تھا جس سے سخت سردی میں آپ بھی جس سے سخت سردی میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے بوالے تفسیر بن کثیر پھر اس کا دوسرا مفہوم ہے کہ رات کی تنہائیوں میں کان معانی قرآن کے فہم میں دل کے ساتھ زیادہ موافقت کرتے ہیں جو ایک نمازی تہجد میں پڑھتا ہے پھر دوسرا مفہوم ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور حضور قلب کے لیے زیادہ مؤثر ہے اس لیے کہ اس وقت دوسری آوازیں خاموش ہوتی ہیں فضا میں سکون غالب ہوتا ہے اس وقت نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نظر نہیں ہوتا بلکہ نمازی اس سے خوب محفوظ ہوتا ہے اور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کرتا ہے پھر صبحن کے معنی ہے الجری والدوران دوران مطلب چلنا اور گھومنا پھرنا یعنی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا ہجوم رہتا ہے یہ پہلی بات ہی کی تائید ہے یعنی رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور مؤثر ہے یعنی اس پر مداومت کریں دن ہو یا رات اللہ کی تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کرتے رہیں پھر تبتل کی معنی انقطاع اور علیحدگی کے ہیں یعنی اللہ کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے لیے یکسو اور ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو جانا یہ رہبانیت سے مختلف چیز ہے رہبانیت تو تجرد اور ترک دنیا ہے جو اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے اور تبد کا مطلب ہے امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ عبادت میں اشتغال خوشو خضو اور اللہ کی طرف یکسوئی یہ محمود و مطلوب ہے پھر انکیلن نکلون کی جمع ہے قیود بیڑیاں اور بعض نے اغلال کے معنی میں لیا ہے یعنی توق جہیمن بھڑکتی آگ ویغطن حلق میں اٹک جانے والا نہ حلق سے نیچے اترنے اور نہ باہر نکلے نہ حلق سے نیچے اترے اور نہ باہر نکلے یہ زقوم یا ضریع کا کھانا ہوگا بریہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جو سخت بدبودار اور زہریلی ہوتی ہے پھر یعنی یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ بہون چال سے تہ و سے تہ ہو جائیں گے اور بڑے بڑے پرہیبت پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بے حیثیت ہو جائیں گے قصیب ریت کا ٹیلہ مہیلاً بھر بھری پیروں کے نیچے سے نکل جانے والی ریت پھر جو قیامت والے دن تمہارے امال کی گواہی دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عون الرسول فأخذناه چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑ لیا فتح پھر تم عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم نے اس دن کا انکار کیا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا فتح جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا اس اللہ کا وعدہ ہو کے رہنا ہے ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ لے ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قبضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير میں تقدی مولی اکمر اجرا اللہ ان اللہ غفور الحیم یقیناً آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قریب دو تہائی رات یعنی صفرات یا ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی اور اللہ ہی رات اور دن کا پورا اندازہ کرتا ہے اسا علم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی پھر قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھو اسے علم ہے کہ تم میں کتنے بیمار ہوں گے اور کتنے اور زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھریں گے اور کتنے اور زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھریں گے اور کتنے اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے چنانچہ اس قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنا دو اور تم اپنے آپ کے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ اجر والی پاؤ گے اور اللہ سے استغفار کرو بے شک اللہ خوب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس میں اہل مکہ کو تنبیر ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے جو فرعون کا موسا علیہ السلام کی تکزیب کے وجہ سے ہوا پھر شیبن اشیب کی جمع ہے قیامت والے دن قیامت کی ہولناکی سے فی الواقع بچے بوڑھے ہو جائیں گے یا تمثیل کے طور پر ایسا کہا گیا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لیں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے. ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے. اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو اکتالیس پھر یہ یوم کی دوسری صفت ہے اس دن ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بعض بادل موت حساب کتاب اور جنت و دو کا وعدہ کیا ہوا ہے یہ یقینا اللہ محالہ ہو کر رہنا ہے پھر جب صورت کے آغاز میں نصف فرات یا اس سے کم یا زیادہ قیام کا حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی کبھی دو تہائی کبھی دو تہائی سے کم کبھی نصف رات اور کبھی سلوس مطلب ایک تہائی حصہ جیسا کہ یہاں ذکر ہے لیکن ایک لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نہایت گراں تھا دوسرے وقت کا یہ اندازہ نصف رات یا سلس یا دو سلس حصہ قیام کرنا ہے اس سے بھی زیادہ مشکل تر تھا اس لیے اللہ نے اس آیت میں تخفیف کا حکم نازل فرما دیا جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے فرض کو استحباب میں بدل دیا گیا اب یہ نہ امت کے لیے فرض ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تخفیف صرف امت کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری تھا پھر یعنی اللہ تعالیٰ تو رات کی گھڑیاں گن سکتا ہے کتنی گزر گئی ہیں اور کتنی باقی ہیں تمہارے لیے یہ اندازہ ناممکن ہے پھر جب تمہارے لیے رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ممکن ہی نہیں تو تم مقررہ اوقات تک نماز تہجد میں مشغول بھی مشغول بھی کس طرح رہ سکتے ہو پھر یعنی اللہ نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا اور اب صرف اس کا استحباب باقی رہ گیا ہے اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر نصف شب یا سلس شب یا دو سلوص کی پابندی بھی ضروری نہیں اگر تم تھوڑا سا وقت صرف اگر تم تھوڑا سا وقت صرف کر کے دو رقط بھی پڑھ لوگے تو عند اللہ قیام اللیل کے کے مستحق قرار پاؤ گے تاہم اگر کوئی شخص تاہم اگر کوئی شخص گیارہ رکعات تہجد بما وطر کا اہتمام کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع قرار پائے گا پھر فقراؤ کا مطلب ہے فصل لو اور القرآن سے مراد اللہ ہے قیام النعلم میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے اور قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے نماز تجد کو قرآن ہی سے تعبیر کر دیا گیا ہے جیسے نماز میں سورہ فاتحہ نہایت ضروری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حیثی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر فرمایا ہے قسم تو بینی تبینی و بین آبدی بہوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر 395 سو پچانوے اور جامعہ ترمیمدی حدیث نمبر 2953 مطلب میں نے فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس لیے جتنا قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لو پڑھ لو کا مطلب ہے رات کو جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعات کی اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے نہ رکعات کی اس آیت سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے جتنا کسی کے لیے آسان ہو پڑھ لے اگر کوئی ایک آیت بھی کہیں سے پڑھ لے یا پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن اول تو یہاں قرأ بمانہ نماز ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اس لیے آیت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ نماز میں کتنی قرعت ضروری ہے دوسرے اگر اس کا تعلق قرأت سے ہی مان لیا جائے تب بھی یہ استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا کیونکہ میں کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ وہ کم سے کم قرعت جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ سورہ فاتحہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ضرور پڑھو جیسا کہ صحیح اور نہایت قوی اور واضح احادیث میں یہ حکم ہے بوالۂ صحیح البخاری حدیث نمبر سات سو چھپن و سنن النسائی حدیث نمبر نو سو اکیس اس تفسیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کہنا کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضروری نہیں بلکہ کوئی سی بھی ایک آیت پڑھ لو نماز ہو جائے گی بڑی جسارت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بے اعتنائی کا پر رعونت مظاہرہ ہے نیز ان کے اپنے ائمہ کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ترک فاتحہ خلف المام پر استدلال جائز نہیں اس لیے کہ دو آیتیں متعارض ہیں پھر یعنی تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے گا پھر اس طرح جہاد میں بھی پر پرمشقت سفر اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں اور یہ تینوں چیزیں بیماری سفر اور جہاد نوبت بنوبت ہر ایک کو لاحق ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کر دی ہے کیونکہ تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے پھر اسباب تخفیف کے ساتھ تخفیف کا یہ حکم دوبارہ بطور تاکید بیان کر دیا ہے پھر یعنی پانچ نمازوں کی جو فرض ہیں پھر یعنی اللہ کی راہ میں حسب ضرورت و توفیق خرچ کرو اسے قرض حسنا یا قرض حسن سے اس لیے تعمیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجر و ثواب عطا فرمائے گا پھر یعنی نفلی نمازیں صدقات خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی کرو گے اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر پاؤ گے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی اور نصف مدنی ہے بہوال عیسرالتفاثیر سامعین کرام یہاں تمام ہوتی ہے صورت المزمل اور آغاز ہوتا ہے صورت المدفر کا تو صورت مدسر ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چھپن اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے لحاف میں لپٹنے والے تم فر اٹھئے اور ڈرائیے وربك اور اب بے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے ویسی کو اپنے کپڑے پاک رکھیے روزہ جر اور ناپاکی چھوڑ دیجیے والے تمنو اور حصول کثرت کے لیے احسان نہ کیجیے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف سب سے پہلے جو وہی نازل ہوئی ہے آیت ایک ہے اس کے بعد وہی میں وقفہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہے ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار ہرا میں پہلی مرتبہ وہی لے کر آیا تھا آپ نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے جس سے آپ پر ایک خوف ستاری ہو گیا اور گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اوڑھ دو یا اوڑھا دو مجھے کپڑا اوڑھا دو مجھے کپڑا اوڑھا دو, دو چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا اسی حالت میں یہ وہی نازل ہوئی بحوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھبیس و صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اس اعتبار سے یہ دوسری وحی اور فطرت وہی کے بعد پہلی وہی ہے وہی کے انقطاع کی مدت فطرت کہلاتی ہے پھر یعنی اہل مکہ کو ڈرائیں اہل مکہ کو ڈرائیں اگر وہ ایمان نہ لائیں پھر یعنی قلب و نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھیں یہ حکم اس لیے دیا کہ مشرقین مکہ تہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے پھر رجز اور رجز دونوں طرح ہے بیمانہ عذاب لیکن یہاں بت یا معاشیت کے معنی میں ہے اس لیے کہ بتوں کی عبادت یا معاشیت عذاب کا باعث ہے کہا جا رہا ہے کہ بتوں کی عبادت یا معاشیت چھوڑ دیں یہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے پھر یعنی احسان کر کے یہ خواہش نہ کریں کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے فینق رفین پس جب سور میں پھونکا جائے گا فم ادین تو وہ دن سخت مشکل دن ہوگا فرین غیر یسیر کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا غمنی ومً خول و چں ومن خولق تو مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور اسے مال اور اسے مال وافر دیا وَبَنِينَ شُهُودًا اور حاضر باش بیٹے دیئے وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور اس کے لئے خوب فراخی کا سامان کیا ثُم تو میں پھر وہ تباہ رکھتا ہے کہ میں اسے مزید دوں ہرگز نہیں بلا شبہ وہ ہماری آیات سے سخت اناد رکھتا تھا یا رکھتا ہے میں اسے جلد مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا ان فکر و دب بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا فکو تھی نے کہیں فق تو وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا ثم تھی نے کہیں فق پھر وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا نظر پھر اس نے دیکھا سم اے بیس پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا ادبر سم پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا قول ان ح پھر اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے ان حضم یہ تو صرف ایک بشر کا قول ہے سر میں جلد سے سقر مطلب جہنم میں ڈالوں گا میں سر اور آپ کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے لے تب لے تب وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لے تیل چمڑی جھلسا دینے والی ہے شر اس پر 19 فرشتة مقررن وما يجعلنا اصحاب النار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 وما يعلم جنود ربك هو وما اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد ہی کافروں کے لیے آزمائش بنا دی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کریں اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑھیں اور تاکہ دل کی اور تاکہ دل کے روگی اور کافر کہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور آپ کے رب کے لشکروں کو بس وہی جانتا ہے اور آپ کے رب کے لشکروں کو بس وہی جانتا ہے اور وہ جہنم بشر کے لیے نصیحت ہی تو ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا کیونکہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہوگا جس کا ارتکاب وہ دنیا میں کرتے رہے ہوں گے پھر یہ کلمہ وعید و تحدید ہے کہ اسے جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا اکیلا پیدا کیا اس کے پاس مال تھا نہ اولاد اور مجھے اکیلا چھوڑ دو یعنی میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا کہتے ہیں کہ یہ ولید ابن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے یہ کفر و وغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا اس لیے اس کا خصوص ذکر اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اللّہ عالم پھر اسے اللہ نے اولاد ذکور مطب ناریینہ سے نوازا تھا اور وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے گھر میں دولت کی فراوانی تھی گھر میں دولت کی فراوانی تھی اس لیے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی بعض کہتے ہیں یہ بیٹے ساتھ تھے بعض کے نزدیک بارہ اور بعض کے نزدیک تیرہ تھے اس میں سے تین مسلمان ہو گئے تھے خالد حشام اور ولید ابن ولید رضی اللہ عنہ حوالے فتح القدیر پھر یعنی مال و دولت میں ریاست و سرداری میں اور درازی عمر میں پھر یعنی کفر و معصیت کے باوجود اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں پھر یعنی میں اسے زیادہ نہیں دوں گا پھر یہ کلہ کی علت ہے عنیدن اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت اور اس کو رد کرے پھر یعنی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا بعض کہتے ہیں جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا یہ کے معنی ہے انسان پر بھاری چیز لاد دینا بہوال فتح القدیر پھر یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس نے اس امر پر غور کیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں اور اپنے جی میں اس نے وہ تیار کیا پھر یہ اس کے حق میں بد دعیا کلمے میں ہے یہ اس کے حق میں بدعیہ کلمہ ہے یہ اس کے حق میں بد دعیہ کلمے ہیں کہ ہلاک ہو مارا جائے کیا بات اس نے سوچی ہے پھر یعنی پھر غور کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے پھر یعنی جواب سوچتے وقت چہرے کی سلوٹیں بدلیں چہرے کی سلوٹیں بدلیں اور مو بسورا جیسا کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایسا ہی کرتا ہے پھر یعنی حق سے اعراض کیا اور ایمان لانے سے تکبر کیا پھر یعنی کسی سے یہ سیکھایا اور وہاں سے نقل کر لایا ہے اور دعویٰ کر دیا کہ اللہ کا نازل کردہ ہے پھر دوزخ کے ناموں یا درجات میں سے ایک کا نام سقر بھی ہے پھر ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی یا یعنی مطلب ہے جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ لا يموت فيها ولا يحيا سورة آیت نمبر جہنم میں مریں گے نہ جئیں گے پھر یعنی جہنم پر بطور دربان انیس فرشتے مقرر ہیں پھر یہ مشرقین قریش کا رد ہے جب جہنم کے داروغوں کو اللہ نے ذکر فرمایا تو ابو جہل تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر دس آدمیوں کا گروپ یا گروپ تم میں سے ہر دس آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا بعض کہتے ہیں کہ کل نامی شخص نے جسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا کہا تم سب صرف دو فرشتے سنبھال لینا سترہ فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں کہتے ہیں اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یزید بن رکانہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کشتی لڑی تھی تیسری مرتبہ وہ شکست کھا کر مسلمان ہو گئے تھے بوالِ المداٮٔ و نہایا تیسری جلد سفر نمبر ایک سو دو طبع جدید مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے استہزاء یعنی آزمائش کا سبب بن گئی پھر یعنی جان لے کہ یہ رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی درج ہے پھر کہ اہل کتاب نے ان کے پیغمبر کی بات کی تصدیق کی ہے پھر بیمار دل والوں سے مراد منافقین ہے یا پھر وہ ہیں جن کے دلوں میں شکوک تھے کیونکہ مکے میں منافقین نہیں تھے یعنی یہ پوچھیں گے کہ اس تعداد کو یہاں ذکر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے پھر یعنی گزشتہ گمراہی کی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ اور جسے چاہتا ہے راہ یاب کرتا ہے اس میں جو حکمت بالغہ ہوتی ہے اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے پھر یعنی یہ کفار و مشرقین سمجھتے ہیں کہ جہنم میں انیس فرشتے ہی تو ہیں نا یعنی یہ کفار و مشرقین سمجھتے ہیں کہ جہنم میں انیس فرشتے ہی تو ہیں نا جن پر قابو پانا کون سا مشکل کام ہے لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب کے لشکر تو اتنے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں صرف فرشتے ہی اتنی تعداد میں ہیں کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار دو وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 162 پھر یعنی یہ جہنم اور اس وقت پر مقرر فرشتے انسانوں کی پند و نصیحت کے لیے ہیں کہ شاید وہ نافرمانیوں سے بعض آ جائیں